قاتلوم اور تم ان کے خلاف جہاد کرو حتہ یہاں تک کہ لاتکون فتنتن کوئی فتنہ شرک باقی نہ رہے یہ مشرقین مکہ ہیں جس ساس حنفی فکہ اس پہ لکھتے ہیں جساس ساس راضی رحمت اللہ علیہ خاص طور پہ حکام القرآن میں وہ کہتے ہیں کہ قاتلوم سے مراد ان مشرقین سے لڑو جو مکہ مکرمہ میں ہے حتہ لاتکون فتنتن یہاں تک کہ شرک ختم ہو جائے یقون الدین اللہ اور دین صرف اسلام رہ جائے اللہ کے لیے یعنی مشرقی نے مکہ کے لیے صرف جہاد ہے یا اسلام ہے تیسرا آپشن نہیں دیا یہاں بھی دیکھا آپ نے دو ہی باتیں انشاد فرمائی ہیں کہ بکاتل ان سے جہاد کرو حت عالیٰ تو کنفنتن یہاں تک کہ شرک ختم ہو جائے وہ یقون الدین اللہ اور دوسری بات یہ کہ اسلام کا غلبہ ہو جائے تیسری چیز نہیں ہے کہ مکہ میں مشرقین کو چھوڑ دیا جائے پھر ایتا ہو اور اگر وہ باز آ جائیں فلا ادوانہ سو کوئی زی وہ زیادتی نہیں ہے اللہ ظالمین مگر وہ لوگ جو اپنے حق میں ظلم کرنے والے ہیں وہی زیادتی کرتے ہیں باز آ جائیں شرک کو چھوڑ دیں اب مت لڑو ان سے اب تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے صحابہ ہے رضی اللہ عنہ ان کو ایسی چیزیں پیش آتی تھیں اور کسی بھی وقت ہو سکتا ہے کہ کافروں نے مسلمانوں کا زبردست نقصان کیا اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہوتے ہیں اب کیا کرے کوئی مسلمان اللہ نے کہا چھوڑ دو فلاح ادوان اللہ ظالمین اور اب تو جو بھی قتل کرے گا وہ اپنے حق میں ظلم کرنے والا ہوگا اللہ کیا جواب دینا پڑے گا دو باتیں ہو ہوگئی